السلام علیکم مفتی صاحب اور تمام حاضرین معفیق کو بھی سلام ایک سوال یہ ہے کہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں پانچ دن میں تو اس میں جو مطلب پہلا سوال تو یہ کہ جو سننے موقع آئے فرش سے پہلے جیسے فجر کی اور ظہر کی جو ہے اگر آپ کی جماعت چھوٹ رہی ہو تو آپ کو وہ سنت کا موقع جو ہے وہ پہلے ادا کرنی چاہیے یا آپ جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں اور فرش کے بعد وہ پڑھ سکتے ہیں ایک سوال تو یہ دوسرا یہ کہ یہ سنتیں ہوتی ہیں ان کا تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفل ادا کی وہ ہمارے لیے سنت ہے لیکن جو یہ نماز میں ہم لوگ نفل وغیرہ پڑھتے ہیں ان کا جو ہے وہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے یا کس طریقے سے جس طرح مغرب کی مغرب کی نماز ہے تین اور دو سنت ہے دو نفل جو پڑھتے ہیں ہم وہ کس طریقے سے اس نماز میں شامل نہیں ہیں اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیں تو بہت مہربانی جی میرے بہت ہی پیارے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر جماعت جاتی ہو تو جماعت کے ساتھ مل جائیں سنتے نہ پڑے سنتے ہونے کے بعد پھر پڑی جائیں جب سورج الو ہونے کے بعد بیس منٹ گزر جائیں سورج راہت کے وقت سے نکل جائے تو اس کے بعد پھر سنتے جو ہے وہ ادا کی جائیں اسی جگہ آدمی بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی سورج شروع ہونے سے پہلے سنتیں نہیں پڑھ سکتا بادل فجر سمایا کہ حجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج تلو نہ ہو جائے لہٰذا ثابت ہوا کہ سورج شروع ہونے سے پہلے سنتیں پڑنی جائز نہیں ہیں سورج شروع ہونے کے بعد سنتیں پڑھے گا اور یہ سنتوں نفلوں کا فرق میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کیا کہ جو سنتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب نفل تھے فرضوں کے بعد سب نفل تھے تو جن کو آقا کریم صلی اللہ سروسوں نے ہمیشہ کیا ان کو سنت کہہ دیا گیا یا سنت مقدہ کہہ دیا گیا اور جن کو کبھی کیا اور کبھی گاہے گاہے چھوڑ دیا ان کو سنت غیر مقدہ یا نفل کہہ دیا گیا یہ جتنے نمبر کے ساتھ سنتیں پڑھی جاتی ہیں یا نفل پڑے جاتے ہیں سب کے سب حدیث مبارکہ میں ان کا ثبوت موجود ہے